گزشتہ تفصیل آپ سامنے آ چکی ہے صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کے علاوہ نہیں کیا جائے نہ کیا جائے بلکہ انسان اگر مسکرہ کرے تو خیر کا کرے نہیں تو کم از کم خاموش رہے کئی سر حادیث پہلے مجموعی طور پر ہیں تعالیٰ کے بارے میں رسول صلی اللہ کئی سر خاص طور پر ہیں فروغ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت عثمان عنی کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں صحاب انفرادی طور پر بھی مجموعی طور پر آپ جی، کی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں بیچ میں بارے میں لکھا ہے کہ میری نویدات کے نام پر ان پرائے سلاف الله الصالح ان تبادل الله على معاويه وحزابه یہ ہیں مشاجرات صحابہ نے یعنی شفین الجند الجمل شیخ والے سے یاد ہے چھ نا صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین کا ایک اپنا اجتحاد اور اسی اجتحاد کی بنا پر کوئی کچھ ہوا ان کے درمیان اگر کوئی بات ہوئی بھی ہے تو وہ اسی اجتحاد کی بنیاد پر ہے ہر ایک کا اجتحاد مختلف تھا حضرت امیر معاویو حضرت عزیز رمی اللہ وسلم تو بارے میں جو بات ہوئی جو کچھ سوچ بیچ ہوا شریف کے مختلف تو اور مستحق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کا اشتہار صحیح ہے تو اس کو تو اگر ملتے ہیں اگر وہ بختی ہے اپنے اشتحاد اپنے اشتہار میں خطا ہے اس سے تو کو پھر بھی ایک گزر ملتا ہے وہ کیا ہے ہمارے بزرگوں میں سے کسی سے جب سوال کیا گیا صاحب کے کے بارے میں ان کے درمیان جو لڑائیاں لڑی گئی تو ان سب سے پوچھا گئے کہا کہ وہ ایسے خون ہیں کہ اللہ نے میرے آنکھوں کو ان سے بچا لیا ہے یعنی میرے ہاتھ ان کے کنوں سے نہیں لگیں अब تو اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ کیوں کروں یعنی وہ تو اللہ دیکھ اپنی زبان ہے ان کا اپنا اپنا اشتہار ہے تو میں اپنی زبان کو کیوں آلودہ کروں ان میں سے کسی ایک گروہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا. اس لیے اس مشاجرات کے صحابہ کے بارے میں کبھی زبان بھی نہ کھولیں اگر کھولنی ہے اگر لب کشائی کرنی ہے تو پھر خیر کی ہو شر کی نہ ہو صحابہ کرام صحابہ اکرام ہے. یہ جیسے گزشتہ حدیث میں آپ نے پڑھ لیا اگر تم تم صحابہ کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہو کہ وہ تو اگر تمہیں پہاڑ جتنا بھی خرچ کرو گے تو وہ میرے ایک صحابی کی مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا صحابی کو چھوٹا شرف تھوڑا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں جس پر حضور کی نظر پڑی ہو وہ تو قبول ہی ہو گیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے ثابت کر کے ہے کہ ہابا معصول تو نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے دیکھیے ذرا ترجمے کو دیکھیں ذرا تر میرے معاویہ کے بارے میں اشارے کہتے ہیں کہ حلف صالحین اور مستحقین اور علماء سے معاویہ پر لان رضی اللہ تعالیٰ پر لان جو ہے لان کرنا لالت بھیجنا کے نشکر پر یہ کیا ہے نہیں نقل کیا گیا اتنی ہی آسانی سے بات نہیں لان تو دور کی جی بات ہے حضرت عمیر معاویہ کے بارے میں کہا عمر بن عبد الرضیز کیا وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اس وقت جہاد کرتے وقت ان کے گھوڑے کے پاؤں سے جو گرد ہوئی ہے عمر بن عبد الزیر اس کے بھی برابر نہیں ہے صحابی کی بات کرتے ہو صحابی رسول کاتے وہی ہیں رہی ہیں میرے تو شاء بڑی آسانی سے اتنا سا مختصر ورنہ اس میں شب و مل کی بات ہے تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بہرحال رہی بات یزیز کی تو عزیز کے بارے میں لاحق بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک دفعہ بتا چکا ہوں اگر آپ نے اس میں شرکت کی ہو لیکن نے آگے بڑے بلند و بالا تعاون کے ساتھ کہا ہے کہ ہم اس کی شان میں اور اس پر لانت بھیجیں گے وغیرہ وغیرہ کہا ہے اور اس کے انسار و عوام پر بھی لیکن یاد رکھیے گا کہ لانت کی کئی ساری صورتیں ہوتی ہیں کسی شخص کو ٹارگیٹ بنا کر اہل ای ایمان پر لانت نہیں کی جا سکتی ہاں صفات کے ساتھ لانت بھیجی جا سکتی ہے جھوٹوں پر لانت زانی پر لانت شرابی پر لانت لیکن کسی شخص کو متعین کر کے اس پر لانت بھیجنی جائز نہیں ہے نہ معلوم کہ جس طرح آپ لالت بھیج رہے ہو وہ ہو چکا ہو قائد ہو چکا ہو وہ گنا سطوبہ کر چکا ہو استفاد کے لالت بھیجنی پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے ٹھیک ہے پرہی بات یزید کے حوالے سے تو میں نے آپ کو دو پہلو بتایا کو ہم بالکل ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا سب کچھ اور نہیں کیا نہیں رضی اللہ کو پورے خاندان کو لوٹ لیا گیا سب کو پہلے بلا کر سفرداری کی گئی تو وقت کر چیز مداری سر آم جاتی اور نہیں ہوا ہمیں گے ہم دامد بھی نہیں بنے گی برا بلا بھی اتنا نہیں کہیں گے کہ جنگ کے حوالے سے جو لوگ اس جنگ میں شریف ہوں گے تو سارے ہیں اور جنگ میں شریف ہونا کیا اس جنگ کی قیادت کر وہ رہے وہاں تک رہی بات حضرت حسین اللہ تعالیٰ اور دیگر ان کے جتنے بھی تھے سارے سرسے آپ کا ہم اس کو گے کہ اس نے پوچھا نہیں وغیرہ وغیرہ لیکن امر نہیں تھا دیگر باتوں سے سمجھ میں آتا ہے تو اس کو کاٹے تو اس پر لامت چھوڑ دی ہے کہ حسین متل کروانا ہے تو اس طرح کی باتوں سے یہ کہ اس بھی نہیں ہے کہ ہم کرا دیتے ہیں کوئی اور اس کا لانت ہے اور آگے کہا کہ لانت اللہ علیہ و یہ شارے نے بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے بہرحال کئی ساری حضرات نے علامہ مفتانی کو اس طرح کی باتوں میں کا ہے کہ تھوڑا سا موقف سخت رکھا ہے انہوں نے کہیں کہیں میری معاویے کے بارے میں پہلے بھی گزشتہ جگہ پر اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوئی بات کی جس کی وجہ سے کئی ساری حضرات نے علامہ پر داخل نہیں ہونے کا الزام لگا دیا ہے براہ نہیں جاتے لیکن کہیں انسان ہے اس کا قلم سا کرتا ہے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں, ہاں معاف کرنے والے ہیں. تاکہ یہ کسی مالیا کی شان میں بھی نہیں ہے. از میں جو بات ہے تو مناسب نہیں ہے کچھ ہو نہیں یہ بھی کہتے کہ کوئی بہت بڑا کہا ہے دیکھیے ويكفون ذكر الصحابه <سؤال> الله بخير لما وردنا الاحاديث الصحيحه في مناقبهم ووجوب الكف ووجوب الكف عن طعن فصحاب الكرام طعن کرنے سے رکنا واجب في مصحف الياء لي صلى الله عليه وسلم قالوا ان احدكم ان انفق مثل احد ذهبا فليس صحاب اكبر بل قرينا لنا يقولنا قنا فلو ان احدكم لو قام انفق فاگر ثم شك في اي خرچ کرنے جتنا سونا بھی تو ما بلا میرے صحابہ کی ایک کو بھی نہیں پہنچ سکتا تقریب صحابی رکم میرے صحابہ کا احترام کرو تم اس سے بہترین لوگ ہیں وقہ کو سلاۃ وسلام اللہ, اللہ ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے لا, من لا من کہ تم ان کو نشانہ نہ بنانا حرض نشان بنانا ان یعنی ان کو کام تشمی ان پر کام و تشمی نہ کرنا ان پر تبرہ نہ کرنا پمن احب ہوں احب ہوں بس پمن کہ ان سے محبت کرے گا احب پس میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا ہمارا اب ابھی اب ان سے بوجھ رکھے گا بوجھ رکھنے کی وجہ سے بوجھ رکھے گا اگر صحابہ سے محبت ہے تو مطلب کیا محبت ہے اگر صحابہ سے بوجھ ہے ہے کہ پہلے رسول سے بہت ہے اس لیے رسول کے ساتھیوں سے پاس ہے آزان جس نے مجھے تکلیف دی جس نے ان کو تکلیف دی فقط آزانی اس نے مجھے تکلیف دی ومن آزانی فقد آغ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اور جانتے ہو کیا ومن اللہ جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی مراتے کوکری معمر موسمان والی حسین الحسین ابھی حسن الحسین اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے کی احادیث کیا ہیں ہر ایک عشان میں ہیں حضرت عبر حضرت سے حضرت عثمان حضرت حسین کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے باغی نبی اللہ کے بارے میں بارے میں منک مولا جس کا میں دوست ہوں جس کا میں دوست ہوں لے جانا مولا پر ایسے نہیں ہے لیکن وہ جس مانا کے اعتبار سے کہتے ہیں وہ اور مانا کے اعتبار سے کہتے ہیں کہہ دیتے مولانا ہمارے مولانا وہ مولانا کہنے میں کیا حرض ہے وہ تو بڑے مولانا ہے آ رہی ہے بات منٹ میں کہنے بات یہ ہے کہ جس اعتبار سے وہ کہتے ہیں وہ نہیں. ان کے پیچھے سے سب سے افضل قرار دیجیے ابو بکر خیر الناس اللہ نبی امبیرا کے علاوہ سب سے افضل تم نے فاروق کے بارے میں عثمان عثمان اسمان, اسمان, اسمان میرے وہ دوست میں بھی میرے دوست ہیں اور یوں بھی نبی ورفير قيل في الجنة عشمان حيث هر نتيجة كوين وكوين دوستا وانا مرتوز جنة مين عشمان هذا طريق ذي الله تعالى من كنت مولا فعلي مولا جس كمين دوستا فعليه مني بمنزلت رقصي من بدل خير شده اسم حسين الحسن والحسين سیدہ حسن حسن جنت کی کے کے اپنے اپنے محمل کے درمیان لڑائی ہیں ان کے اپنے اپنے محمل ہیں تاویلات ہیں خب مجموعی طور پر صحابہ چاہ رہے کہنا ان کانا نما تو قطریہ اگر یہ گالی لینا یا برا بلا لینا یہ ایسا تذکرہ کرنا جو عدل قطر کا خلا عدل کے خلا تو وہ آپ کی پاکدہ کے بارے میں آیات ہیں امنی عائشہ پہ اگر کوئی سہمت لگائے گا تو وہ اگر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا تو بعد میں سب کچھ کا بھی تذکرہ کیا ہے اس کے علاوہ اور کئی صحیح چیزیں حضرت اللہ کے بارے میں کوئی مانے میں آپ کو مجموعی طور پر چند باتیں بتا دیتا ہوں جو کفر کے لیے عبقر صدی کی صحابیت کا کی انکار کرے پرانی مجید کی سنحطن آیت ہے جب غار گرا میں آپ جی آپ نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ یوں کی بیان کی کیا کہ وہ آپ کا رہا ہے قرآن اسی طریقے سے اگر کوئی حضرت علی کو اتنا بڑا مقام دیتا محبت والا یہ بھی کیا ہے کفر ہے نبی کو نبی بنانا ہے یا اسی طریقے سے کوئی اس کا قائل ہو کہ علی گڑھی اربولیت کا جس طرح کا اختیار اللہ تبارک و تعارف رکھتے ہیں اسی طرح کا اختیار ہے یہ کیا ہے کفر ہے تو یہ جو چند چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ کفر ہیں ان کا کوئی قائل ہو تو کافر ہے اور جو ان کا ساتھ دینے والا ہو اگر کوئی کہ میرے یہ عقائد نہیں ہے لیکن اس شخص سے تعلق رکھتا ہو ہوتا ہو جس کے عقائد ہیں تو پھر بھی سائے گا لیکن یہاں تو آپ کو تیسری چیزیں ملیں گی تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں جن کو یادوں پر یہ چاہے کفر ہے یہ کفر ہے ٹھیک ہے باقی ہر بات کفر نہیں ہوتی اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس طریقے سے ہوا دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور بالکل بھی خاموش بتانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے افراد اس کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے اتنا زیادہ کر لینا کہ بالکل ہی ہر ایک کو کافر بنا دینا یہ کیا بات ہوتی ہے اور بالکل ہی جو کافر ہو اس کو بھی کافر کہنا یہ بھی غلط ہے کافر بنانا کسی کا کام نہیں کافر بتانا ضروری ہے کہ جو کافر ہو ٹھیک ہے تو کہتے ہیں ان کو بارے میں البتہ جو ہے کتابیں دن سے یہ لکھا ہوا ہے منا سک نہیں ہے نماز پڑھنے والوں سے منا کیا گیا اب سوال پھر یہ ہوگا کہ آپ کو بتایا جا چکا تھا کہ کون کون سے لوگ زمانہ تھا کے بارے علی ابھی تک یہ اللہ پڑا حسین اس لیے حضرت حسین استفاد ہے نقل اس پا اس کر رہے ہیں جس نے اس کو قتل کیا ہیں جس حضرت حسین کو قتل کیے ہم اس پہ دیں گے ان کوئی عزیب فخر حسین کو استفشارے یہ شارے کا الزام ہے یہ اشارے کا الزام ہے اور جب کبھی کس اس عبارت کو آپ نے میں کہنا ہے کہ یہ شراغ نے اس کو قبول نہیں کیا ہے رزا یزید قتل حسین کے یزید کا راضی ہونا بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا ہوتے جس کے بارے میں مانند روایات ہیں وہ تاریخی روایات کیا ہیں کہ کہتےر کی کو پہنچ چکی ہیں ہے اگر تفصیل تو کیا ہے ہم روایت کی طرح ہے لیکن کہتے ہیں کو پہنچ چکی ہیں ہے فنانا تو شانے برفی ایمانی ہی کہتے ہیں کہ ہم اس کی شان کے بارے میں توقف نہیں کریں گے بلکہ اس کے ایمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں توقف نہیں کریں گے شارے کہ رہے ہیں یعنی ہم کو فرقہ فتوا ٹھوک دیں گے لانت آگے کہ لانت علیہ وعلا کو دیئے کہ ہمیں کسی سے کیا قبر میں آفرت میں یزید کے بارے میں سوال نہیں ہونا کہ وہ مسلمان تھا یا کافر تھا اس پر لانت تو میں نے بھیجی ہے یا نہیں بھیجی کبھی نہیں اس کے بعد ہے کہ نہیں گئی ابھی تمہارا سب کچھ مقبول ہے بھروسہ رکھے ہیں سب کو خیر السلام علیکم